کلو کلام ابن آدم علیہ لالو اللہ امرم بے معروف او نہ من کر او ذکر اللہ تعالی کلو کلام کلام کلام کو کہتے ہیں ابن آدم مراد انسان ہے لالو علیہ کا مطلب کہ نقصان دہ ہونا اس پر جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا القرآن اللہ کا تو قرآن مجید یا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے لیے نقصان دہ ہے یعنی یا تو اس کا وبال ہوگا آپ پر یا یہ کہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو یہ یہی ہے کہ کلو کا لام ابن عدم آلیہ یعنی اس کا ذرر اس کا وبال اس کلام کا ابن عدم پر ہی ہوگا لال اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا امروف امر امر کو کہتے ہیں کسی کو حکم دینا بے نیکی بلائی نہ ہی نہ ہی کہتے ہیں منع کرنے کو عام آرد میں استعمال ہوتا ہے نہیں منکر کہتے ہیں کسی برے کام کو ذکر اللہ اللہ کی یاد ذکر سے ذکر یہ مراد ہے ترجمہ دیکھ لیجیے کلو کلام لال انسان کا ہر کلام اسی پر ہے ال کلام عدم انسان کا ہر کلام علیہ اسی پر ہے لال اس کے لیے نہیں ہے اللہ مگر بمعروف اچھی بات کا حکم کرنا او نہ نا یو من کر یا برائی سے روکنا او ذکر اللہ تعالی یا اللہ تعالی کا ذکر کرنا تو انسان کا ہر کام ہر کلام ہر بات جو ہے وہ اسی پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وبال اس کا ذرا اس کا نقصان اسی پر ہے اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ یہ کہ اس نے کسی کو کوئی اچھا اچھا کام کرنے کا کہا ہو یا برے کام کرنے سے روکا ہو یا یہ کہ اس نے خود اللہ تعالی کا ذکر کیا ہو ایسی صورتوں میں وہ کلام جو اس کا ہوگا اس پر کوئی ببال نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کیا ہوگا فائدہ مند ہوگا اس لیے کہ کسی کو نیکی کا حکم دیا اس کے لیے اس میں فائدہ ہے اور کسی کو اگر برے کام سے روکا تب بھی اس میں اس کا فائدہ ہے کہ یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جس میں بھی اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ ہر کلام انسان کا گویا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ اس پر ببال ہوگا اس میں اس کے لیے کیا ہے نقصان ہے جی تو کلو کلام ابن آدم آلائی ابن عدم انسان کا ہر کلام حالیہ اس کا نقصان اسی پر ہے لال اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ امر معروف مگر یہ کہ نیکی کا حکم کرنا اور نہ یونان من کر یا برائی سے کیا کرنا روکنا اور ذکر اللہ تعالی یا اللہ تعالیٰ کا کر ذکر کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں اور تین کلمات ایسے ہیں کہ تین طرح کا کلام کے ایسا ہے کہ اس کا کوئی وبال انسان پر نہیں ہوگا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے معاشی وا جتنی بھی باتیں ہیں اس کا یہ کہ انسان کو نقصان ہی نقصان ہوگا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ کیا ہے اس طرح کے کلام کرے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ ہو نقصان نہ ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا کلام یعنی قرآن مجید کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے بقیہ تمام کلاموں پر جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے بقیہ تمام مخلوق پر تو تمام مخلوق پر جو فضیلت اللہ تعالیٰ کو ہے وہی فضیلت یعنی اسی طرح کی فضیلت قرآن مجید کو بقیہ تمام کلاموں پر ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو کیا کریں پڑھے ٹھیک ہے جی اسی طرح کسی کو کوئی حکم دے اچھی بات کرنے کا کہے اچھی بات کی تبلیغ کرے برے کاموں سے روکنے کی تبلیغ کرے یا یہ کہ اگر کس کوئی کام نہیں کرتا کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا نہ اچھائی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے منع کرتا ہے لیکن خود بہت جو ہے وہ کیا کرتا ہے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے یہ سب سے بہترین انسان ہے جی ترکیب کو دیکھ لیجیے کل کلام ابن آدم علیہ ہے الا امر بمعروف او نہ عن منکر او ذکر اللہ کلو مذاف کلام مضاف ٹھیک ہے کیونکہ مضافلے بھی ہے تو پھر مذافی ہے ابن پھر مذاف آدمہ مضافلے تو آدم اور ابن مضاف مضافلے مل کر پھر مضافلے ہوئے کلام مضاف کے لیے کلام مضاف اپنے مضافلے سے مل کر پھر مضافلے ہوا کلو مضاف کے لیے تو مضاف مضافلے مل کر مبتدا تو کلو کلام ابن آدما مذاف مضافل مل کر مبتدا تو کلام مذاف بھی ہے مضافل بھی ہے ابن مذاف بھی ہے مضافل بھی ہے آدمہ یہ کیا ہے صرف مذافل ہے یہاں سے ہم واپس ہو جائیں گے مذاف مضافل مل کر پھر مضافل ہے پھر مذاف مضافل مل کر پھر مزافل ہے پھر آخر میں مذاف اور مزاف مزاف مزافل مل کر مبتدا یہ ترکیب سمجھ میں ہے یہاں تک کلو کلام آدما جی مل کر مبتدا علیہ اللہ جار وہ ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سابتا ثابتن کے ٹھیک ہے جی سباتا صابطن اپنے متعلق وغیرہ سے مل کر معطف علیہ لا حرف آتف لا کیا ہے عرف عطف لو ہُو لام جار ہو مجرور جار مجرور مل کر پھر متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابتن کے تو سب ثابتن اپنے متعلق وغیرہ سے مل کر معطوف علیہ ماتوف ٹھیک ہے جی تو محتوف اور عالے ماتوف, عالے ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر مستث نام ہوا جار الحیح ہے جو ہے جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق سبق صابت ان کے اور لہو یہ بھی متعلق ہے ثابت ان کے تو لا بیچ میں حرف عطف ہے تو ماتوف اور محتوف علیہ مل کر کیا ہیں جی مستثنا ہو اللہ حرف استثنا امر مزدر بازار معروف مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے امرون مزدور کے ٹھیک ہے جی مصدر اپنے متعلق سے مل کر محتوف علیہ او فطف نہ یون ان من کرن محتوف اول اوہر فاطف ذکر اللہ معاطف ثانی جی تو ترکیب پھر سے یوں ہوگی اوہر فطف نہ یون مزدر ان من جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مزدور کے مزدور اپنے متعلق سے مل کر محتوف اول اوہر فطف ذکر و مذاف لفظ اللہ مذافل مذاف مضافل مل کر محتوف ثانی تو محتوف الحمد اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنے گا مستثنا اب مستثنا اور مستثنا من ہو مل کر خبر بنیں گے مفتا کے لیے مفت کا جملہ اسمیہ خبریہ کلو کا لام داں مفت ٹھیک ہے جی علیہ ہے ماتوف ماتوف عال مل کر مستثنا مینو الا حرف استثنا امر معروف ان ماتوف عالیہ نہ نان من کر ماتوف اول اکر اللہ ماتوف ثانی محتوف عالیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مستثنا مستثنا اور مستثنا مینہ مل کر خبر اس کے لیے بھلا مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کو یہ ترکیب ساری اچھی طریقے سے سمجھ میں گا. صرف وہ بتایا جس کو سمجھ میں آئی ہے جس کو نہیں آئی وہ بھی بتایا لیکن کیا بتائے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی جی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی اور صرف رول نمبر پندرہ کو ترکیب سمجھ میں آئی ہے لاہر سے آتف کس طرح آپ نے عرو کے عتف پڑھے ہیں علم النحب کے اندر ان میں لا ہے یا نہیں آگے سمجھ چلے ٹھیک تو لا سے ٹھیک ہے میں واؤفا تو مک واؤ ٹھیک ہے لا جی تو رول نمبر پانچ آپ کو ترکیب سمجھ میں نہیں آئے گی چلیے بہرحال میں ایک دفعہ ترکیب کروا دیتا ہوں الام ابن آدما لالہ اللہ امر او نہ کلو کلام ابن آدما علیہ کلو مذاف کلام مزافل مضاف. مضاف. مضاف مل کر مذاح مضاف لے مزاح مزافل مل کر مبتذا علیہ چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب ثابت ان کے لاہر سے لہو جار مجرو مل کر پھر متعلق ہو جائیں گے ثبت ثابت ان کے تو علیہ ماتوف علیہ لہ حرف آتف لہو محتوف ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر مستثنا انہو اللہ حرف امر مزدر جمعروف ان جار مجرو مل کر متعلق ہو جائیں گے مزدور کے مزدور اپنے متعلق سے مل کر معتوف علیہ او حرف نہ یونان من کرن معطوف اول او حرف آتف ذکر اللہ ماتوف ثانی محتوف علیہ اپنے دونوں محتوفوں سے مل کر مستثنا مستثنا اور مستثنا مینو مل کر خبر مقتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترکیب سمجھ میں آ گئی رول نمبر پندرہ ایک پانچ سترہ یہ اور کسی کو ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگ تھا کیوں نہیں رہے ایک سوال اب میرا آپ سے رکیب کے اندر اخبار کبھی رو اب ٹھیک ہو گیا جی چلیے حدیث نمبر دیکھے نا مستثنا مینہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے استثناء کیا جائے ٹھیک ہے نہیں ایسا کیسے آپ نے مستثنا مینہ کی تعریف بھی پڑھی ہے مستثنا کی بھی تعریف پڑھی ہے استثنا کو بھی پڑا ہے مستثنا مینہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے استثناء کیا جائے جا آنے قومن آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا ٹھیک ہے جی زید نہیں آیا تو اب مستث کہ جس سے اس کا استثناء ہو رہا ہے وہ کیا ہے مستثنا مینہ ہے یعنی قوم ہے کہ قوم آئی مگر زید نہیں آیا تو اب یہاں پر دیکھو کہا ہے کہ کلو کا لام ابن آدم علیہ لالہو علیہ لالہو ایک کلام جو ہے وہ کیا ہے ابن آدم علیہ اس پر ہے لال مگر اس کے لیے نہیں ہے اللہ امر معروف اب پتہ چلا کہ امر معروف نئی ان ذکر اللہ یہ تین چیزیں جو اس پر نہیں ہیں یعنی بخش سب کا نقصان اسی پر ہے لیکن علیہ جو ہے نا اصل میں علیہ یہاں پر کیا ہے مستثنا مینو ہے کہ اس سے استثناء کیا گیا ہے ٹھیک ہے آلئی ہم نے علیہ ہے چونکہ لہو کا بھی آتف اسی پر ہے عالیہ پر تو محتوف اور محتوف علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے کہ جو نسبت محتوف کی طرف ماتوف علیہ کی طرف ہوتی ہے وہی نسبت محتوف کی طرف بھی ہوتی ہے ہم نے کہا ہے کہ ہر کلام ابن آدم یعنی آدمی پر ہی ہے اس کا نقصان مگر اگر نقصان اس پر نہیں ہے تو وہ کس کا نہیں ہے امر بمعروف نہیں انمون کر اور ذکر اللہ کا تو مستثنا من ہو کہ جس کا نقصان نہیں ہے وہ مستثنا مینہ کیا ہے آلئی ہے ٹھیک ہے کہ ابن آدم پر اس کا وبال نہیں ہے تو وہ ان تین چیزوں کا نہیں ہے ان تین چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے وبال سے ٹھیک ہے جی اصل مستثنا مینہ جو ہوتا ہے جس سے اجتسنا کیا جاتا ہے وہ مستثنا مینہ کے ہے تو مستثنا منہ کیا کہ گا آلئی ہے ٹھیک ہے جی تمام کلام آدمی کا ہر ایک کلام جو ہے وہ کیا ہے اس پر اس کا ببال ہے لیکن اس پر اگر ببال نہیں ہے تو کس کا نہیں ہے بالمعروف المنکر اور ذکر اللہ کا تو ان تین چیزوں کا ببال نہیں ہے تو ببال سے ان تین چیزوں کو مستثنا کرار دے دیا ہے لہذا مستثنا منو کیا کہلائے گا علیہ چلائے گا اور علیہ پر ہی ہتف ہو رہا ہے کس کا لہو کا تو ماتو علیہ ماتو علی کے دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اس لیے دونوں مستثنا منہو کہلائیں گے ٹھیک اللہ حکمت اچھا جی حدیث نمبر سیونٹی ٹو مسال الدی ید کرو لا ید کرو مسال الحیے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل الدی کرد کرم اس شخص کی مثال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو بلدی اور اس شخص کی مثال کے اللہد کرو ذکر نہ کرتا ہو مسر الحئی والم زندہ اور مردہ کسی مثال ہے یعنی ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے تبلیغی حضرات دلازرات کا ایک مشہور ترین جملہ ہے اور وہ اسی حدیث کیا گیا ہے اچھا تو یذکر والذی لا یذکر یاد کرو رب تو جو شخص ذکر کرتا ہو اس کی مثال زندہ کسی ہے اور جو ذکر نہ کرتا ہو اس کی مثال کیا ہے مردہ کسی ہے اس لیے کہ زندہ انسان کیا کرتا ہے اپنے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے اپنے ظاہر کو بھی بالکل پاکیزہ رکھتا ہے بند سنور کے رہتا ہے اسی طرح اپنے باطن کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے برے خیالات وغیرہ سے کیا کرتا ہے بچاتا ہے تو جس طرح زندہ انسان ہے تو اسی طرح جو ذکر کرنے والا آدمی ہوتا ہے گویا کہ وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ظاہر میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے فرما برداری کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ظاہر میں بھی گویا کہ وہ کیا ہے اپنے آپ کو مزین بنا رہا ہے اور باطن کو بھی اس لیے کہ باطن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وہ ذکر کرے گا تو اس کا باطن بھی خود بخود کیا ہوگا صاف ہوگا اور اس کی بھی اصلاح ہوگی تو زندہ آدمی جس طرح زندہ آدمی اپنے آپ کو کیا ہے بناتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے تو اسی طرح ذکر کرنے والا بھی ایسے ہی ہے تو ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہوگی مردہ انسان نہ اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہے ٹھیک سے رکھ سکتا ہے نہ اپنے ظاہر کو نہ, اپنی, نہ ہی اپنے بات کو اسی طرح جو شخص ذکر نہیں کر رہا ہوتا وہ ظاہر بھی, بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور باطن تو خود ہی جب وہ اللہ کا اللہ کا ذکر تک نہیں کرتا تو اس کا باطن کیا ہے جی کہاں کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ جی تو اس شخص کی مثال کہ جب میں رب کو یاد کرتا ہو لا اور اس, کو اس کی مثال کہ جو یاد نہ کرتا ہو مسر الحی والے زندہ اور مردہ کی مثال ہے ترکیب کو دیکھ مثل مسلف اللہ اس میں موصول یب کرو فیل اس میں ضمیر فعال اب بامز مضاف ہو زمین مضافل مضاف مضافل مل کر مفول بہی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلدا ہوا اللہ اس میں موصول کے لیے موصول صلا مل کر نہیں بلکہ اس کو یوں کر دیں مصل مضاف اللہ اس میں موصول ید فعل فیل اس میں ضمیر فائل ربہف مضاف مل کر مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ہو اللہ اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر ماتو فالحرف عاطف اللہ پھر اس میں موصول لا ید فعل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سیلا سے وصول کے لیے موصول سلم مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر مذاف کے و مضاف کے لیے مضاف مذافل مل کر مبتدا آئی بات سمجھ بسل و مضاف الذي یذکر ربہ معطوف علیہ اور الذي لا یذکر معطوف معتوف اور ماتوف الح مل کر مظافل مذاح مضافل مل کر مبتدا مسلو مذاف الحی مفل بلکہ مسلو مذاف الحیّہ معطوف علیہ فاطف المتوف ماتوف اور ماتوف علیہ علی علی علی مل علی علی علی علی کر مضافل مزاح مضافل مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریاں تو مسلو مزاحف اللہ موصول شلا مل کر معطوف عالیہ وہ حرف عاطف اللہ یز کرو موصول شلا مل کر معطوف محتوف اور معطوف علیہ مل کر مذافل مذاف مذافل مل کر مبتدا جی پھر مسل الحیہ والم مسل الماف الحی معطوف عالے وہ حرف عاطف المیت معطوف معطوف اور معطوف عالے مل کر مذاف لے مذاق مزاف خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی ترکیب سمجھ میں آئی اور جی رول نمبر بارہ رول نمبر چودہ پندرہ اصل و مذاف الموصول یزغر و فعل اسم ضمیر فعل رب مضاف ب ضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مغول بیری فعل اپنے فعل اور مغول بیری سے مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر صلا ال اس موصول کے لیے موصول صلا مل کر معطوف علیہ و حرف عاطف اللہی اس موصول لا یزغر فعل اسم ضمیر ٹھیک ہے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر سلا الجی سے موصول کے لیے موصول صلا مل کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر مذاق مسل و مضاف کے لیے مضاف مضافل مل کر مبتدا پھر مسل و مضاف مذاف معطوف علیہ او حرف آطف المی معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف مذاق مضاف مضاف مضافل مل کر خبر مبتہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مسلم مذاف اللہ یز قرو ربہ علیہ او حرف آتفا اللہ یز کرو ماتوف اور علیہ مل کر مضافل مضاف مضافل مل کر مبتدا معطوف الحرف آطف الماتوف ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر مضافل مذاف مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کیا نہیں یہ لا نافیہ ہے یہ لا آت کے لیے تھوڑا ہے ہر گلے شاگل ہر سرے شاگل تو نہیں ہوتا یہ نافیہ ہے لا یزکرو جو ذکر نہیں کرتا یہاں پر ہم نے ذکروں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے مجھ سے میں و ناصر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی معافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور سب کو خیر کے ساتھ بڑھائی کے ساتھ اتنوں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے